بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی مل محمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب میدان متو حضرت سگن مسلم تمام خارن گرامی اور میدان شہر مجی گرامی باقی تمام شامل و خارحان سب کو شوق سے باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کے تحافی خلاحت میں سے باب نمبر چھیالیس باب الاقوفِ و صدقات میں آج درس نمبر چار ہیں اور صفحہ نمبر تین سو انتالیس اس کا تو دوسرا اور تیسرا پیراگراف سے شروع رہا ہے کل آپ کو بتایا تھا بھائی اگر بھکرا پر بھکرا پر وقف کریں تو کن کو ملے گا ہاں یہ مسلمانوں کے وقف تو اس کا احساسات کون ہے مومین پر وقف کریں تو یہ کن کو ملے گا اس طرح علماء پر وقف کریں اور آخر میں فرماتا اگر شیعہ پر وقف کریں تو یہ وقف کس کو ملے گا تو شاست کے فرمایا اگر شیعہ کے لوقف کریں تو پھر جو ہے چونکہ شیعہ واقع میں جو ہے علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں کو بولا جاتا ہے تو حقیقی پیروکار وہ یقینی بات ہے جو ظاہرا بھی علیہ السلام کو محبت معدت کے ساتھ ساتھ علیہ السلام کی جو طریقت کے لوگ ہیں وہ سو فیصد آپ کی پیروی کرنے والے ہیں آپ کے روحانی مقامات میں بھی جو ہے آپ سے فیض یاف ہونے والے لوگ ہیں اس وجہ سے شاہد علیہ الرحمٰن نے سلسلہ اولیاء جو علیہ السلام تک بدین انقدا کے پہنچنے والی طریقت کے جو مشدین کا جو سلسلہ جس طرح ہمارے پیران ترکت کا سلسلہ معجدہ باپیر سے یا کے بعد دیگر امیر کا شیح معروف کارفی پھر امام رضا علیہ السلام پھر بارہ اماموں کو زندگی سے ملتا ہے پھر جو امام علی پہ پہنچتا ہے پھر رسول اللہ تک پہنچتا ہے تو یہ ایک مستند سلسلہ ہے ہدایت کا جو علیہ السلام سے اذن بعضن ہمارے پیران ترخط تک پہنچتا ہے تو امیر ہمریشا سے فرماتے ہیں ایسے تصوف کے جو ہے مسنت علیہ السلام تک پہنچنے والے سلسلے کو ماننے والا اور ان کے سقیقی پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی شیعہ پر وقف کرے تو ان لوگوں کو ملے گا نہ کہ جو عورفن جن شاخ کہا جاتا ہے ان کو تو یہ بھی ساخ نے واضح فرمایا واضح فرماتے ہیں وال وقفہ لساداتی تو اس عبارت کے تعت جو سید کی عبارت کے تعطیل جو ہم لوگوں کو شاخ کہیں تو کوئی ہاں غصہ نہیں جی کیونکہ شاہ شاہ ہے کیونکہ شا سید ہمیں ہاں جی ابھی ہمارا عوام کو تو پتہ نہیں ہے تو پتہ نہ انہیں تو کوئی کہ ایسا لگتا ہے گالی بولا ہے جب کہ جو شاہ سید جو ہے ہاں ہمیں شا سید رہیں کیونکہ سلسلے سے تولیہ کو ہم لوگ مانتے ہیں شاہ نہیں مانتے سے بارہ اماموں کو تو مانتے ہیں باقی ان کے ہاں سلسلہ بلسلہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے وہ مستحکرین کو مانتے ہیں ہدایت میں لینے میں ہم لوگ ہیں جو پرانی درخت کو مانتے ہیں سلسلہ اولیاء کو مانتے ہیں تو شاست کے نزدیک شیعہ ہم لوگ ہیں ہاں جی شاست کے نزدیک شیعہ حقیقی شیعہ ہم لوگ ہیں یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہاں ہمارے لوگوں کو جو امامیہ کرنے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہاں تو شاست ہمیں شیعہ کے بچوں کو سوچنے کا مال ہے یہاں پر بہت زیادہ تو آگے آج شاشید فرماتا ہے نہ کے درخت نمبر چار میں جو ہے ہاں جی باب القو سقات کے درد نمبر چار میں تیسرے پیراگراف صاف فرماتے ہیں وہ لب وقف اگر کوئی شاید وقف کرے اپنی کوئی بھی جائیداد السعادات و شورفاء سعادات و شورفاء پر درد کرے ہمارے عرح میں ہم طور پر جو ہے اولاد محمد و عالمحد کے اولادوں کو علیم علیہ السلام سعادات بولتے ہیں عربوں میں زیادہ تر انہیں شورفا بولتے ہیں چونکہ شورفاء شریف شورفاء کا معنیٰ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین کے زاویے سے یا دنیوی عالم مقامات کی بنیاد پر کوئی ہاں بہت بلند مرتبہ حاصل ہو دینی زاویے سے یا دنیا زاویے سے تو محمد عالم محمد کو دین دینی زاویے سے بلند مرتبہ حاصل ہے کیونکہ ان کا سلسلہ نسب پر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اس لیے سعدات اعزام کو شروخا بھی بولتے ہیں ہاں جی توولیاد حضور میں اگر کوئی سادات اور شرفاء پر وقف کریں تو یہ وقف شدہ جائیداد ان صرف فرائے جغیلا بنی الحسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے اولادوں کو جو عدا کامت تک پھیلتے آئیں گے ہاں جی امام حسن علیہ السلام حسن جن جن شادات کا سلسلے امام حسن علیہ السلام پہ, پہ پہنچتا ہے وہ ان سب کو ملے گا وہ بنیل الحسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے جتنے جو ہے آپ کے اولادیں دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے ان کو ملا جیسے ہمارے بلچستان میں جو سادات ہیں ان سب کا سلسلے نصب آخر گم پھر امام حسین علیہ السلام پہ, پہ پہنچتے ہیں ہاں جی موسوی سعدات بھی اور کاظمی سعدات بھی یہ سب امام حسین علیہ السلام پہ, پہ پہنچتے ہیں اور پھر وہ علا بنی ہاشم اور بنی حاشم میں ان کو ان کی طرف ہلایا جائے گا بنی حاشم رسول اللہ کا دادا ہے ان سے جو پھیلائے وہ بھی شورفاور اور سعادات میں شامل ہیں اور بنی مطالب حضرت عبد المتلط جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ دادا ہیں ان کے اولادوں میں تقسیم ہوگی کہ وہ بھی شورفاء میں شامل ہیں ذہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جو ہے وقف ان کو دے دیں گے اور ان کو جو ہے شورفا اور شرافت باسی ہے شرافت یہ لے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمعلے میں صدقہ ان پر صدقہ حرام کرا دیا ہے و اطا ملقم ساور انہیں صدقے کے جگہ پر زکوٰۃ خم فطرے کی جگہ پر قوم و کیا تو آپ حرمات فتح ریم الصدات علیہ ان سادات اور شرباء پر صدقے کا حرام کرا دینا و عیتا القوم سے ان کو قومت دے دینا ہاں جی رسول اللہ کی جانب سے ان کا صدقے کا حرام کرنا جو کہ مال کا میل ہے اور قومت کا دے دینا یہ مال کا میل نہیں ہے تو لہٰذا یہ دونوں شاہدین کانا شاہدین عادل نے رسول اللہ کا یہ دو عمل جو ہیں دو عادل گواہ ہیں اعلیٰ ہیں ہاں ان ہستیوں کے جو پر ذکر ہوئے ان کے س... ان کے سیادت پہ سرداری پہ وہ شرف ہی ان کے بلند مرتبہ پر فائز ہونے پہ تو ان کو ملے گا اب آحمت ولب القلوق و اگر کوئی جو جی وقف کو ملا چھوڑیں ان پر یعنی سادات اور شرفاؤ کے لیے وقف کریں اور نہ بولے ان کے مردوں کے لیے ان کے خواتین کے لیے بچوں کے لیے مزروں کے ساتھ کوئی تعین نہ کریں تو تصاوافی تو اس وقف میں برابر کا حصہ دار ہوگا سگاروں ان کے چھوٹے بچے بھی و کھیلواڑوں بڑے بھی ہاں وہ ذکر ان کے مرد بھی و ناسوم ان کے ساتھ سانج جی اور خواتین بھی جو ہے سعید مرد اور سعیدہ خواتین سب اس وقف میں حصہ ہوں گے لیکن اگر وقف کرنے والے خود نے والا فضل اگر اس نے فضلت دے دیا ہے نہیں بھائی مردوں کو ہوگا یا خواتین کو ہوگا یا بڑوں کو ہوگا اس طرح اور وہ حجلت دے دیں کسی کو کسی پر وہاں یہ نارماین کریں بھائی یہ سعادات میں سے علماء کیا ہے سادات مردوں کے لیے اس طرح تو اعلیٰ تفضیل تو جیسے اس شخص نے وقف کرنے والے نے برتری دی ہے فضلت دی ہے اسی جن کو تعین کیے ہیں اس کی فضلت والا تفصیل ہوئی و تعین ان کو انہوں نے مثلا مردوں کو عورتوں پر فضلت دے کے مردوں کے لیے بولا میرے یہ وقف سعادت مردوں میں تاثم ہوگا اور تعین اور معین کیا تو یہ جانا تو اسی وقف کرنے والے کی جو ہے اسی کی وش کی وقف کی جو ہے شگے کے مطابق ان کو دیا جائے گا اسی کی بنیاد پر تقسیم ہوگا یو نہیں نے مجھے جیسے کہا اسی حساب سے تقسیم ہوگا مولوق اولا اولاد ہی ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے اپنے اولاد پر وقف کریں یہ نئے مطلب ہے اولاد, اولاد اولاد اپنے اولادوں کے اولادوں پر وقف کریں علا انقراج ان کا سلسلہ ختم ہونے کا ہے اور اولاد کے لیے بول دیا ہے اولادوں کے اولاد بول دیا ہے ہاں عبد بھی نہ بولیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ایسا تعین نہ کریں تو وہ کادال یا ہو تو وہ بھی اسی طرح برابر ہوں گے لیکن اگر وین اگر اس نے معین کیا ذکورہ بھائی میرے اولادوں میں سے جو ہے جو بھی پھیلتا جائے گا ان سے مردوں کو ملے گا معین کرے مردوں کو ملے گا تو اللہ میت الفی عناس تو اس میں پھر عورتیں داخل نہیں ہوگا اور وہ کرنے والے خود معین کرے میرے اولادوں میں سے نسل در نسل مردوں کو ملے گا بولیں تو اس میں خواتین داخل نہیں ہوگا علّہ میت کلفی اس وقت خواتین مطلب وقف حالات نہ صرو اگر کوئی چقف کرے آپ نے میں یہ کھیت وقف کرتا ہوں آپ کو بولیں تو لم ایسی یہ صحیح نہیں ہے خود خود کے لیے وقف کریں تو یہ تو صدقہ نہیں ہوگا نا تو صحیح نہیں ہے لیکن اس میں ایک صرف ہے بالانکہ ان وقف حالات تو آئف لیکن اس نے اپنی جائیداد وقف کیا ایک گروہ پر جیسے وقف کیا للول علماء علماء کے وفقرا یا فقرا کے کیا بھائی حقیقی کی ہے جو ترقی کے جو حان صالقین ہیں اور پھر یہ خود بھی واہمن ہم یہ خود بھی انہی میں سے ایک ہو خود ان علماء میں سے ایک ہو یا ان فکرا میں سے ایک ہو پہلے ہی سے تھا وقاف کے وقا یا اور سارے مینویاب بعد میں ان میں سے ہو گیا پہلے علماء میں سے نہیں تھا آپ علم پڑھ کے علماء میں سے ہو گیا پہلے فکرا میں سے نہیں تھا کسی مریض کے مرشد کا مریض بن کے ہاں کچھ عرصہ عبادت کیا تو فکرا میں سے ہو گیا تو ایسی صورت میں سا ہلو تو صحیح ہے شخص کے لیے المشعرہ تو شراکت حاصل کرنا حصہ دار بننا فی انتخاب بھی اس وقف سے جو خود نے کیا اسے فائدہ اٹھانے میں کیونکہ علماء کی نے وقف کیا تو خود جو علماء میں سے ہو گیا تو خود جو باقی علماء کو جو حصہ ملتے ہیں وہ حصہ خود بھی لے سکتے ہیں فغرا کے وقف کیا خود بھی اگر فقرہ میں سے ہو جائیں پیر لیتا یا بعد میں ہو گیا تو وہ فغرا مثارے کے لیے جو حصہ ملے گا اس علاقے میں موجود فقرہ کے لیے تو اس کو بھی اسی حساب سے ملے گا لہذا جو ہے تو لہٰذا تو اس سے بھی صحیح ہے اس کے لیے شراکت شریک ہونا شراک شراکت نظر بننا فائدہ لینے میں بھی ہی اس وقف کی ہوئی چیز سے یہ بات خط ہاں قرمتیں ولابد دلوق ہے لازمی ہیں وقف میں میں نہ یقین وقف منجس ہونی چاہیے یعنی یہ کسی قید کے ساتھ معلق نہیں ہونی چاہیے اگر فلاں چیز ہو جائے تو یہ میرے چیز وقف ہے نہیں بھائی ڈن کر دیں یہ چیز میرا میں نے وقف کر دیا اس کو بولتے ہیں منجس بیدو قید و شرط کے وقف کیا ہے وقف منجس ہونی چاہیے کوئی قید و شرط نہیں ہونی چاہیے وہ محبدن اور ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے وقف اور ساتھ ہی جو ہے مخرجن املاک واقف اور وہ چیز نہ در حالے وہ خارش ہو رہا ہو نکل جانا چاہے ما واقف کرنے والے کی ملکیت سے اس کی ملکیت سے بھی یہ مال نکل جانا چاہے اور مابوزن اور قبضے میں بھی دینی چاہیے ہاں جی قبل قبضے میں بھی دینی چاہیے لمقف حالے جن پر وقف کیا ہے جن کے لئے وقف کیا ہے ان کی قبضے میں بھی دینا ضروری ہے یہ شرط پورا پورا ہو جائیں فائضہ سارہ کا زالی کا جب شرط اس طرح پورا ہو جائیں یعنی وقف منجس سے نہیں ہے نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے وقف کیا اس کی میلیا ملکیت سے بھی نکال دیا خارج کر دیا وہ اس کا مالک نہیں رہا ہاں جی اور قبضے میں بھی دے دیا موقف حالے کی جن پر وقف کیا ہے تو جب یہ چار چیزیں پورا ہو جائیں وقف میں تو فائضہ سارے قزال کی جب وقف اس طرح ہو جائیں تب تو یہ وقف کا جو عقت ہے پورا ہو گیا اب یہ وقف کمپلیٹ ہو گیا اب بعد تمام اب وقت مکمل ہونے کے بعد کمپلیٹ ہونے کے بعد شرم اب اب لا یا جزو رجوع ان ہو اب کسی بھی شاخر اب واقف کے لیے جائز نے رجوع کرنا اس سے پھر ہاں جی اچھا رجوع کر کے بولے میں وقف کو واپس کرتا ہوں نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہاں جی بلبل کا بچہ میں نے اڑایا واپس نہ آئے والے اور شہر جیسا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے وقف کر لیا شرائط پورا ہو گیا وقف جن پر وقف کیا انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تو اب وقف تمام ہو گیا مکمل ہو کمپلیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد لا یا جو رجحان ہو اب وقف کرنے والے کو اس پہ پھر ہاں جی وعدہ خلافی کرنے کی وقف کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں رجوع یہ یا وقف کی خلاف ورزی کر کے دوبارہ اپنی وقع شدہ شد کو اپنے قبضے میں لے لینا یہ جائز نہیں حرام ہے علام و راجہ اس نے رجوع کر لیا سارا غاز اب یہ غاصب شمار ہوگا ہاں اب اس کے لیے وہ مال کا استعمال کرنا گنا ہوگا اس کے لیے نماز تک کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ابھی اسی کی ملکیت سے نکل گیا جن کو دے دے ان کو دے مل گیا یہ اللہ نے جن سمجھا اللہ کے قبضے میں چلا گیا دوبارہ اللہ کہتا اللہ قبضے میں چلا گیا ہاں اور ان کو جن کو دیا ہے ان کو ان کا ہوگا اب آپ کا نہیں ہوگا یہ بات ختم تو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں رہیں آئیں وقف کریں پھر واپس لے لیں یہ شران جائش نہیں حرام ہے اس چیز میں آپ کو تصرف کرنا آپ شری سے جائز نہیں پہلے وقف و آگے مارتے ہیں وقف آپ وقف وقف کر لیتے ہیں تو یہ وقف کی منتقل ہو جاتی ہے پر جن کے لیے وقاف ہی ان کی ملکیت میں چلی جاتی ہے لیکن ان کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے وہ اس کا مالک ہو اس کے کا فائدہ تو اٹھا سکیں کیونکہ وقف کی تعریف میں یہ ہے نا اس کو بیچنا جائز نہیں اسے فائدہ زندگی بھر اٹھائے گا لیکن بیچنا جائز نہیں تو شاسر یہی فرما رہے ہیں والوقف یا وقف منتقل ہوتی ہے ملک موقف والے ملکیت میں چلا جائے گا جن پر وقف کیا ہے منتقل ہو ملکیت میں جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ لہانا فائدہ تل ملک کیونکہ ایک چیز کا آپ کی ملکیت میں ہونے کا فائدہ کیا ہے اس, اس, اس وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائے گیا وہ فائدہ آپ کو مل رہا ہو جیسے گھر بنائے اس میں بیٹھنا اس کا فائدہ ہے ہاں جی تو اس میں آپ بیٹھ رہے ہیں یا کرایے پر دے کے پیسہ اس سے لے رہے ہیں میں کیونکہ فائدہ ہے مل, ملکیت کا فائدہ تو جو دوپہار یا فی وقف میں بھی ملکیت کا فائدہ مل جاتا ہے گھر آپ نے خرید لیا مالک ہو گیا تو اگر آپ کسی کو کرایہ دے کے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور وہ اگر جو ہے آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں تو فائدہ مل گیا تو ہاں جی تو اسی طرح جو ہے یہاں وقف میں بھی جب آپ نے ایک کو کسی کے لیے وقف کر دیا تو وہ شاید اس کا مالک بن جائے تو اس کے پورا پورا فائدہ لے سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے ہیں بیچنا اس کے لیے جائز نہیں فائدہ پورا اٹھانا ہے کیونکہ وقف میں بھیجنا حرام ہے بیجنا تو حضرات لیکن وہ المانوں میں نلبے لیکن بیچنا منع ہونا وقف میں بیچنا جائز نہیں ہے موقف حالیہ اس کو بھیج نہیں سکتے لیکن بیچنا منع ہونا لا ینافی وہ منافع نہیں رکھتا ہے ملکیت کے ساتھ ہمارے پاس چونکہ اور بھی مثالیں ہیں بندہ اس شیز کا مالک ہے بیچنا نہیں ہے پر اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وقف میں بھی بیچنا جائز نہیں ہے وہ اس کا مالک ہے مالک کی طرح پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی مثال فرماتے معنی آج بے بے سے منع کرنا منافعات نہیں رکھتے ملکیت کے ساتھ اس کا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کا مافی امل غلط فنانچ ام الولت میں یہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے لونڈی کباب میں اگر ایک لونڈی کسی مالک کا ہے تو اس لونڈی سے خود اس مالک سے اولاد ہو جائے اولاد ہونے سے میں کو ام الولت بولتے ہیں اب یہ اشاک یہ آقاد جو اس لونڈی کا مالک ہے لیکن وہ اولاد جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں تو اس مالک ہے بیچ نہیں سکتے کو تو اس طرح یہاں وقف کا مالک ہے بیچ نہیں سکتا تو بالکل دونوں ایک جیسا ہے لہذا جو ہے کچھ لوگ یہی بولتے ہیں نا کچھ فقاط جو ہے مل وقف میں دوسرے وقف دوسرے کے ملکیت نہیں بنتے بولے سرمند ملکیت بنتی ہے اب بیچ سے مانا بیجنا مانا ہونا اس کے بعد ہماری جو ہے ملکیت کے ساتھ کوئی منافع نہیں رکھتا ہے چنانچہ ہمارے پاس جو واضح مثال وہی عموماً غلط ہے لونڈی ہے جس سے اس کے آقا سے اولاد ہوا تو اس آغاز کے لیے جب تک وہ اولاد زندہ ہیں خواب بیٹا ہو بیٹی ہو خراب نہیں بھرتا ہے اور دوستوں کو خاتون کا اس لونڈی کا بھیجنا آرام ہے ہاں جی عام آلات میں بھیجنا جائز آپ بھیجنا آرام ہے ملکیت ہے اور لونڈی سے پورا پورا فائدہ کام لے سکتے ہیں بیوی کیشت سے رکھ سکتے ہیں اولاد بھی ہوا ہے لیکن بھیجنا جائز نہیں ہے الحمد للہ یہ دس صاحب خاتم ہو